من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القساس في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء لئی ہی بے احسان زال کا تخفیف رحو ادا بم علی پچھلی آ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بیان فرمائے تھے اس مبارکہ سے اس احکام ان اصول احکامات کے آگے جزئی احکامات کو بیان کیا جا رہا ہے تو عیسائی مبارکہ کے اندر قتل کے کچھ احکامات اور قصاص کے احکامات بیان کیے جائیں گے اور لیت کے اللہ تبارک وطار نے یا فرمایادین امن ایمان والو ع فل قتلا تم پر مقتولوں کے بارے میں ساس فرض کیا گیا ہے یہ ذہن میں رہے قتل کی پانچ قسمیں ہیں قتل کی کتنی قسمیں, ہیں؟ قسمیں پانچ قسمیں لیکن یہاں پہ سب کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے صرف ایک دو کا تعارف کرواتے ہیں سب سے پہلا قتل جو ہے وہ ہے قتل عمد کیا ہے عمد عمد عمد کے ساتھ دال تو یہ قتل جو ہے اس میں ارادہ قتل بھی پائے جائے اور آلہ جو استعمال کیا گیا ہے وہ بھی قتل والا ہو جی ارادہ بھی ہو قتل کا اور آلہ بھی ہو قتل کرنے والا جی تو اسے کہتے ہیں قتل عمد اور دوسرا جو ہے وہ قتل خطا ہے مثال کے طور پر دور بندے نے دیکھا کہ ہرن آ رہا ہے اور اس نے یہاں سے گولی چلا دی تیر چلا دیا جی وہ جسے تیر لگا وہ گر کے مر گیا وہیں اس نے جا کے دیکھا وہ ہرن نہیں تھا کوئی بندہ تھا اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا نیچے جھک کے کوئی چیز اٹھانے لگا تھا اسے ہرن لگا اس نے چلا دی گولی یہاں سے وہ بندہ ہی پار ہو گیا ایک صورت یہ اور دوسری یہ کہ یہ جناب یہاں سے اس نے دیکھا ہرن باقی ہرن تھا یہ چلانے لگا یہاں سے تیر یہ گولی چلانے لگا جیسے آج کل کی صورت گولی ہے یہ گولی چلانے لگا یا تیر لگا تو وہ ہرن جو ہے وہاں سے ایک دم ہٹا ایک بندہ گزرنے لگا تھا وہ آگے آ گیا اسے لگ گیا وہ مر گیا جی اس صورت کے اندر اور یہ زہر میں رہے کہ ساس جو ہے وہ صرف ایک ہی صورت کے اندر باقی اس کی تین صورتیں اور پانچ صورتیں اس کی بنتی ہیں قتل کی وہ صرف قتل عمد کی صورت میں کساس ہے باقی سب صورتوں کے اندر دیت ہوگی یا اور احکامات ہوں گے اس کے لیے وہ انشاءاللہ شاء وقت پر بیان کیے جائیں گے اور یہاں پر یہ ایک بات اور بھی ذہن میں رہے یہاں جو فرمایا نا فل فرمایا اس کا بہت بڑا فائدہ حاصل ہوا ہے فل قتل نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فل قتل ہوتا تو پھر مطلب اس کا یہ ہوتا کہ ایمان والا تم پر کساس فرض کیا گیا ہے فل قتل قتل کے معاملے میں جیسا قتل ہے ویسا قتل کرو ہمارے ہاں یہ ہے کو کوئی بندہ کسی کو مثال کے طور پر اٹھا کے دریا میں پھینک دیتا ہے قاتل تو ہے اس نے قتل بھی کیا ہے اب اس کو ویسے قتل نہیں کیا جائے گا جیسے اس نے قتل کیا ہے یہ نہیں کہ اب اس کو قتل کرنا ہے اس کے مقابلے میں تو اسے بھی اٹھا کے پانی میں ڈبو دو یا پانی کی بالٹی لے کے اس کا منہ نیچے کر کے وہی بندہ پکڑ کے بیٹھا رہے جب تک مر نہ جائے نہ یہ طریقہ نہیں یا کسی بندے نے کسی کو آگ لگا دی تھی اب قاتل جو ہے اس کو آگ نہیں لگائی جائے گی آگ میں جلا کر مارا نہیں جائے گا اس کو قتل کیا جائے گا جیسے قتل کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے اس نے ظلم کیا ہے تادی کی ہے اب اس کے ساتھ نہیں کی جائے گی اس کے ساتھ صرف, صرف اتنا ہی ہوگا جتنا اس کے لیے بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے جو شریعت کا حکم ہے یعنی کہ اسے اس کی گردن اتار دی جائے گی پورا ہو جائے گا اس طرح فل قتل سے یہ القتل کہ اتنی بڑی چھوڑ دی ہمارا کہ جو قاتل ہے نا اس نے بے رحمی اور بے دردی کا معاملہ کیا ہے تم نے نہیں کرنا یہ نہیں سمجھ مسئلہ ہاں صرف قتل بنتا ہے تمہارا اور وہ قتل کر لو تم یہ جیسے آج کل ہمارے ہاں کرتے ہیں جی یہ نوز بلال دوبارہ پھر سے جہلیت کا ماحول لے آئے ہیں جاہلیت میں ہوتا یہ تھا بھی کوئی بندہ کسی کا کوئی غلام قتل کر دیتا کوئی امیر بندے ہوتے تھے لوگ ہوتے تھے ان کا کوئی غلام قتل ہو جاتا تو وہ امیر لوگ کہتے تھے اب ہم اپنے غلام کے بدلے میں ان کا آزاد بندہ قتل کریں گے ان کا آزاد بندہ قتل کریں گے تو یہ بھی ظلم ہے جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے وہ چاہے جو بھی ہو جی اور اسی طرح کر کے ایک قبیلے کی عورت ماری جاتی تو وہ کہتے ہیں ہم جی ان کا مرد قتل کریں گے چاہے اس عورت کو قتل کرنے والی عورت ہی کیوں نہ ہوتی عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کر دیا جاتا اچھا پھر ایک کے بدلے میں کئیوں کو قتل کر دیا جاتا بتائیں آج یہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا کسی کا ایک مارا گیا تو وہ آگے سے پتہ نہیں پورا پورا خاندان اجاڑ دیتے ہیں اور آج پتنی مولوی بیچارے شیر پڑتے ہیں کہیں گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا تو کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا تو میں نے کہا یہاں پچاس روپے میں بندے قتل ہو رہے ہیں صرف پچاس روپے میں بندے قتل ہو رہے ہیں لین دین کا معاملہ ہوا پچاس روپے کا اسی پہ گولی چلا دی یہی کی بات ہے اپنے ملتان چنگی پہ ایک گاڑی والا آگے جا رہا تھا وہ گاڑی تھی اس کے پاس بڑی پیچھے چھوٹی گاڑی والا تھا وہ چھوٹی جو ہوتی ہے, میران وہ اس پہ جا رہا ہے بندہ اس نے پیچھے سے ہارن دے دی اگلی گاڑی والے کو اس نے وہ نکلا باہر اس نے گولی مار دی یہ کچھ ہی مہینے کی بات ہے بھی اسی ملتان چنگی پہ ہوا بتائیں وہ گھوڑے دوڑانے پہ جھگڑا پانی پینے پلانے پہ جھگڑا یہ تو اس سے بھی کم بات ہے وہ تو گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا ہوا ان کا وہ تو زلیل ہو گیا جو جیت گیا تھا جو ہار گیا تھا وہ تو ضلیل ہو گیا تھا پورے خاندان کسی علاقے میں اس کی عزت نہیں رہی تھی اس نے تیش میں آ کے اسے قتل کر دیا تو اس نے کس وجہ سے قتل کر دیا بتائیں اس نے کس وجہ سے گولی مار دی جی اسے یہاں بالکل دیکھیں جب خدا رسول کے حکامات پر عمل لینا ہوگا تو پھر جاہلیت کا دور عود کرے گا کرے گا پھر کا دور آئے گا جاہریت والی طبیعتیں ہو جائیں گی اور <تصفيق> مارے گا اور پانچ چار کوئی مارے گا جو بھی چڑھے گا سب کو مار دے گا. ایک بندہ پاک پتن سے وہ میرے پاس آیا کرتا تھا بڑا عرصہ تک آتا رہا اب خیر نمبر تبدیل کیا تو شاید اس کے پاس میرا نمبر نہیں ہے Anyway, تھینا, تھینا سے تھینا ان سے دو تین بندے قتل ہو Zero... گئے रहा रहा جی. جی. جی. محترم سے دو تین بندے قتل ہو گئے کہتا اگلے بغیرت ایسے ہیں معافی نہیں کر رہا ہے رہے میں نے کہا تیرا محترم والد ہے جس نے تین قتل کیے ہیں اب وہ بغیرت ہیں جن کے مارے گئے ہیں تین ہمارے ایک گاؤں کا بندہ تھا وہ دھوبی تھا وہ فوت ہو گیا وہ کہتا تھا اس کا ابا چور تھا کہتا میرے والد صاحب بہشتی یہ جی ممنٹ بولتے ہیں نا کوئی بندہ ہے اس کے لیے بہشتی کا لوگ لگا دیتے ہیں تو کہتے جی میرے والد صاحب بہشتی ایک گھر چوری کرنے گئے رات کو انہوں نے جناب چھلانگ لگائی نیچے تو دیکھا آگے پکا نماز پڑھ رہا تھا ہے والد صاحب بہشتی چوری کرنے گئے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے وہ پکا رہتا ہے ہمارے ہاں معیار دیکھیں کیا ہے <ợpt> تو وہ مجھے آگے ہر بار یہی کہتا تھا کہ والد محترم جو ہے نا ان سے دو تین بندے قتل ہو گئے وہ معافی نہیں کر رہے سے بھی نہیں ہے وہ بھی کروا دیا پہ قاتل کی ضمانت ہو جاتی ہے جو پکڑا ہوا ہے بےچارا مرغی چور پکڑا ہوا ہے اتنے عرصے سے پڑا ہوا ہے وہاں اتنے عرصے سے مرغی چور پکڑ پڑا ہوا ہے وہاں اور جو قاتل ہے وہ زمانت کروا کے باہر پھر تو ہم گئے تھے نا دو تین دو تین راتے رہے تھے وہاں ہم ہمیں وہ خبر نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے اندر جگہ تھی سارے بدبو والی سارا وہیں دلیل تھے وہ تو ہم نے کہا یار مسئلہ میں نماز پڑھنے دکھتے نہیں پڑھ سکتے وہاں ایک لڑکا آیا جی وہ اس نے کو پہلے قتل کیے تھے کئی سارے جیل میں گیا وہ بڑے زور سے کہہ رہا تھا کہتا جی چار پانچ سال میں جیل میں رہا ہوں کوٹ لاکھ پت میں وہاں سے آیا ہوں کبھی مہینہ ہی ہوا تھا کبھی ڈیڑھ مہینہ ہوا ہے کہتے جی پھر بندے مار گیا میرے ہاتھ سے نہیں, وہ جیل میں پڑا ہوا سارے پولیس والے نیچے سے اوپر لے آ کر اسے ابا کہتے تھے ہاں جی کوئی اور حکم ہو کوئی چیز چاہیے بیٹے تو بتانا ہاں ہم آپ کے سگے لگتے ہیں میں نے کہا انہیں پتہ نہیں باہر نکل کے ہمارے گردے میں مارے گا گلی ہے ہاں? سب کی طبیعت ٹھیک ہوئی پڑی ہے اور ہم غریبوں کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہیں ادری پڑھ لو جی ادری پڑھ لو ہو جائے گی آپ کی نماز پتہ ہے ایسے بےشرم ہوتے ہیں کوئی نہیں خیر ہے اللہ تبارک وطار میں روز کھڑے ہو کے پڑتے ہے کہ تم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں اور بدماشوں کے ساتھ کیسے جناب ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے اور جو فقیر مسکین تمہارے چڑھ جاتے ان کے ساتھ تم کیا کرتے کنہیں سے مجا ہے مسئلہ رب بارک وطار نے ارشاد جی دیکھیں کتبہ کم القساس و <الْقَتْلَة> فل تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مکتولوں کے بارے میں مکتولوں کے بارے میں ساس فرض کیا گیا ہے اور وہ ہے کیسے جی الحر بالحر اب آزاد کے بدلے میں آزاد اور آزاد کو کہتے ہیں آزاد کے بدلے میں آزاد ول ابدو اور غلام کے بدلے میں غلام وا بالانسا اور عورت کے بدلے میں عورت کے بدلے میں عورت کے بدلے میں عورت قتل کی جائے گی ہیں جی اور غلام کے بدلے میں غلام ہی قتل کیا جائے گا اور آزاد کے بدلے میں آزاد قتل کیا جائے گا رب تبارک وطار شاہ فرمایا لَهُ من کومایا فون ہاں کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے مقتول کے بھائی کی طرف سے اگر معاف کر دیا جائے کچھ یہ دیکھیں یہودیوں میں اور نسرانیوں میں ان کے ہاں قتل کے معاملات میں بڑا فرق تھا اور ہمارے ہاں بھی یہودیوں میں یہ تھا کہ ہر صورت میں قتل کرنا ہی کرنا ہے کوئی ہے کو قتل بھی کر دے تو معاف پائی ہم کوئی بدلہ نہیں لیتے بتائیں جن زریلوں کے دین میں یہ ہے کہ کو قتل بھی کر دے تو معاف کر دے آج وہ چوڑے ایک ولڈ ٹریڈ سینٹر وہ بھی خود گرایا تھا ان زریلوں نے اس کے بدلے میں ہمارے دس ملک تباہ کر دی اے اے جن کو یہ ہمارے کمینے کہتے ہیں جی وہ تو بڑے انصاف والے ہیں قرآن پڑھ کے دیکھیں وہ تو وہ ہو کہتے ہیں جی گدھا گزارنے لگا تو گاڑی والے نے گاڑی روک دی اللہ ایسے اس کے مالشی کمینے اکٹھے ہو گئے ہمارے یہاں ایسی سی مثالیں دیں گے جیسے ان کا ابا وہی ہے میں نے کہا ڈھونڈ ہو جاتا کوئی ہوگا آپ کا وہاں کہتے ہیں دیکھیں جی میں نے کہا دیکھو وہاں ایک عمارت کیا گری ہے امریکہ کے اندر پورے افغانستان کو تباہ کر دی انہوں نے کہ انصاف تو بہت ہے وہاں میں نے کہا یہ انصاف ہے تمہارے تین ہزار بندے مرے ہیں اگر واقعی بنتے ہیں کہ انہوں نہیں مارے ہیں تو پھر بندے پکڑ لو تم یہ پورا ملک تباہ کرنے کیا مطلب بنتا ہے عراق میں تمہیں تکلیف ہے سدام سے ہم یہ اس قائل نہیں ہے کہ اسے پکڑیں یا اسے شہید کریں تکلیف ہے تمہیں ایک بندے سے پورا ملک تباہ کر دو یہ کہاں کا انصاف ہے Plunges, یہ کہاں سے لا ہو تم یہی اس نے کھول کا ہم ان چوڑوں سے پوچھتے یہی انہوں نے قرآن سے سیکھا ہے قرآن کا فیصلہ تو یہ ہے الحر بالحر عورت عورت کے بدلے میں ان زلیوں کی قیاد میں جو ہماری مسلمان بہن ہے آفیا ہے اس کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں وہ بغیرت قرآن رکھتے ہیں نیچے اسے کہتے ہیں اس کے اوپر پاؤں رکھ کے چلی جا تو ہمیں جھوڑتے اور ان کی ایک خاتون جو ہے یہ ہاں قید رہی طالبان کے ہاں, ہاں اللہ تبارک و کی خواتین جو ہیں وہ ہمارے ہاں رہے تو ہم ان کو کیسی عزت دیں اور یہ دلیل جو ہے ہماری خواتین کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور حسن خلفی انہیں کے پاس ہے اتنا بڑا ظلم یار رب بارک و تعالی ہو, کے ماننے والے مسلمانوں پر جن کے پاس حسن خلق ہے وہ کہتے ہیں باقی غلام بندے کے حسن خلق کے کیا ہوتا ہے آج جی کرے جی آپ کی مہربانی ہاتھ پھیلائے فقیر کی آئی جی کیا کس شمار میں آئے گی آئی جی تو اس کی ہوگی نا جس کے پاس سارا کچھ ہے پھر بھی وہ جھک کے لوگوں کو ملے جیسے ایم این اے ایم پی الیکشن جیتنے کے بعد بھی لوگوں کو جھک کے تو کہیں کہ ہے ووٹ لینا ہو تب لوگوں کو گٹے گوڑوں کو پکڑ پکڑ کے سلام کریں تو وہ آج جی کون سی ہے وہ, وہ تو خوش آمد ہے وہ تو صرف آپ کو نہیں سلام کر رہا وہ تو ووٹ گن رہا ہے آپ کے گوڑے میں کتنے ووٹ ہیں کہ نہیں سمجھ آیا جتنے گھٹنے میں آپ کے ووٹ ہوں گے اتنے ہی وہ جناب آپ کے گھٹنے پکڑے گا اور دبائے گا بھی صحیح تو یہ ساری بدماشی ہوتی ہے بہرحال رفتبارک و تعالیٰ نے ارشا فرما دی اب یہاں پہ معافی کی صورت سبحان اللہ یہودیوں میں واجب ہے اکساس کی قتل کیا جائے گا بھائی دوسری صورت نہیں ہے نسرانیوں میں معافی ہے اور ہمارے ہاں کیا ہے رب تبارک و نے میں پہلے اکساس ہے میں اگر وہ خاندان والے اس کے قبیلے والے مان جائیں معاف کرنا چاہیں تو معاف دیت لینا چاہیں تو دیت لے لی لیں معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں اللہ تبارک و بڑا اجرت فرمائے گا بتائیں بھائی کتنی بڑی بات ہے اور یہ بھی یہاں بھی وہی ہوگا کہ لوگ جو ہیں نا جن کا جس نے قتل کیا ہے قاتل وہ جناب ان کے پاؤں پڑے ان سے معافی مانگے معذرت کرے ان سے خوشامد کرے چا پڑوسی کرے کہ حاجی صاحب تیرہ تلا بندہ چنگا ہی کوئی نہیں تو معاف کر دے مجھے ہے اس طرح کی باتیں کرے تو وہ مان جائے گا وہ بھی چھو کئی سارے لوگ ہوتے ہیں بےچارے آپ جو جلاد ہوتے ہیں نا ان کی انٹرویو سنیں تو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی وہ وہاں سے جب لٹکانے لگتے ہیں اسے پھٹے پہ لے آتے ہیں پھر کہتے ہیں وہ مقتول قاتل مکتول جو ہے اس کے برا سات ہیں وہ سارے سامنے کھڑے کیے جاتے ہیں ان کے سامنے اس کو لٹکایا جاتا ہے اس وقت بھی پوچھے جاتا ہے ہاں بھی اگر آپ معاف کرنا چاہو تو معاف کر دو اسے بتائیں یار یہ تو صرف میرے ابھی بے کریم اسام کی شریعت میں ہے کہیں اور تو یہ ہے ہی نہیں हैं, हैं, تو رب تبارک نے ہوگا یہ کہ کسی مثال کے طور پر ایک بندہ بندہ قتل ہو گیا اس کے دو بیٹے ہیں دو وارث بنتے ہیں اس اس کے ایک نے معاف کر دیا تو وہ کا نہیں لیا جائے گا ایک نے معاف کر دیا نا دوسرے کا حصہ بھی قتل والا ساکت وہ کیوں بھائی وہ ساکت کیوں اب ایک کہ میں نے تو معاف کر دیا اب با کے قاتل کو قتل نہیں کروں گا میں اب دوسرے نہیں جی میرے حصے کا قتل کر دو اب بتائیں ایک کا آدھا بنتا ہے باقی کا آدھا زندہ چھوڑے آدھا کیسے ہیں اسے کہیں کہ آدھی گردن تری کاٹ دیتے ہیں آدھا زندہ رہتا کیسے رہے گا یا کہیں کہ یہاں سے آدھا کاٹ دیتے ہیں باقی آدھا چلتا پھرتا رہتا یہ تو نہیں ہو سکتا نا قتل میں تو تجزی نہیں ہے تو جہاں تجلوی ہوگی وہی پہ جناب اس کا وہاں ٹکڑے کیے جائیں گے اس کا آدھا آدھا جائے گا اب تو ایک بندہ ایک ہی جان ہے اس کی آدھا قتل کریں گے تو پچھلا آدھا بھی جائے گا جنہیں سمجھایا مسئلہ جیسے مورنر رومر مول شاہ فرماتے ہیں ایک استاد تھا اس کے پاس ایک لڑکا پڑھتا تھا وہ لڑکا تھا کیا تھا تھا یعنی کہ لائٹ اس کی ڈنگی تھی دیکھتے دیکھتے لائٹ ادھر مارتا تھا انہوں نے ایک شیشی پڑی تھی ان کے پاس الماری میں کوئی دوا والی وہ استاد بیچارہ بھولا اس نے کہا بچے وہ شیشی لیا دوائی والی الماری میں پڑی ہوئی اندر وہ گیا جا کے اس نے دیکھا کیا واپس آیا کیا لگا استاد جی وہاں دو پڑی ہیں کون سی لے کتنی پڑی ہیں دو پڑی ہیں کون سی لانی ہے اس نے کہا بیٹے ایک ہی ہے جی میں غلط کہہ رہا ہوں دو ہی پڑی ہیں استاد نے کہا چلو بیٹا اس طرح کرو یہ نہیں کہا کہ دونوں ہی لے آؤ بلکہ استاد نے کہا چلو ایک کو توڑ دو ایک لے آؤ اس نے جا کے اٹھا کے بٹا مارا ایک کو روڑا تو ایک ٹوٹ گئی واپس آیا کہنے لگا استاد جی وہ ساتھ دوسری بھی ٹوٹ گئی ہے اس نے کہا بوقوف وہ تھی ایک ہی لیکن تجھے پھینگے ہونے کی وجہ سے لائٹ تیری ڈینگی تھی اس لیے تجھے دو نظر آ رہی تھی یہ نہیں مسئلہ تو اسی طرح میں نے معاملہ دوسرے کہ میں تو لوں گا بھائی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو آدھا, قتل کی جائے آدھا چھوڑ دیا جائے نہ اب صورت کیا ہوگی ایک نے معاف کر دیا دوسرے کی معافی پکی ہاں ایک نے معاف کر دیا اب دوسرے کے لیے صورت یہ ہوگی کہ اس کو وہ جتنے پیسے مانگے اس کو اس حصے کے پیسے دیے جائیں گے دیت دی جائے گی خون بہا دیا جائے گا جتنا اس کا بنتا ہے اس کو دے دیے جائے اس صورت میں وہ جو بندہ ہے اس کی جان بچ جائے گی قاتل کی اور مقتول جو ہے وہ چار دن چلو روٹی سوکی کھا لے گا کہ نہیں سمجھایا مسئلہ رفتار کو تار نے ارشا فرمایا دیکھیں اب اگلی سورت کیا ہے با کہ جب ہو جائے جو شریعت نے مقرر کیا ہے دیت والا معاملہ اتنی دیت دینی ہے تو فتبہ با اوم بال تو یہ بھی اس کے پیچھے پڑے رہے نیکی کے طریقے کے ساتھ اچھائی کے ساتھ یہ نہیں جہاں بھی دیکھا چار گالیاں دے دی جہاں بھی دیکھا تو تھپڑ مار دی ہاں وہ پیسے نہیں دیتے تو یہ نہیں اس کے پیچھے پڑے رہے معروف معروف طریقے کے ٹال مٹول نہ کرے جیسے یا اس کے پاس پڑے ہوں فوراً اور اپنی بھی خلاسی کرے انہیں بھی سکون دیتا کہ وہ بھی مطمئن ہو جائیں ان کا بھی کچھ غم جو ہے نا اپنے مقتول کا کچھ ہلکا ہو جائے رفتار کو رب تعالی نے ارشاہ فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر تخفیف آسانی بھی ہے اور تمہارے رب کی طرف سے تم پر مہربانی بھی ہے اللہ اللہ رب تعالیٰ, تعالی نے یہ صورت نکال دی ہمارے لیے کہ تم جو ہے وہ دیت بھی لے سکتے ہو ایک بندہ معافی دے تو دوسرے کے بھی معافی پکی, پکی، हैं؟ हैं؟ اب ہوتا یہ اب ہمارے کے باداؤن فتباؤن بالمارو اب یہ بھی نہیں ہے ہاں آگے فرمایا فمنی اعتداء بعد ازالے کا اب کوئی اس کے علاوہ کوئی بڑھے سے کو بندہ جیسے اس سے دیت بھی لے لی بعد میں گول بھی مار دی, دی. بعد میں مار بھی دیا قتل بھی کر دیا, دیا. نا, نا, نا یہ, نا نا یہ, نا نا یہ نا نہیں یہ نہیں بھائی ربتہ بار کو شاہ فرمایا فَمَنِ عدد عدد کا ہاں جو اس بندے نے جو بھی بندہ ہاتھ سے بڑھے گا اس حکم کو چھوڑ کر آگے جائے گا فلاب تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے اس کے لیے دردناک عذاب ہے, ہے بتائیں بھائی اس نے یہاں رب کے حکم کی مخالفت کی تو رب نے فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب ہے تو اب جو بندہ قاتل مقتول کے معاملے میں رب کا حکم نافذ نہ کرے انگریز کا حکم نافذ کرے اس کے لیے کیا سزا ہے یہ رب کے حکم سے پھرے تو دردناک عذاب ہے اس کے لیے تو پورا ملک جناب رب تبارک گو تالا کے حکم کو چھوڑ چکا ہے جی یہاں کیا بنے گا ان کے ایر کے ساتھ کیا ہوگا پھر والا وہ عذاب علیم فالا وہ عذاب علیم دردناک عذاب ہے یا نہیں ان کے لیے رب تبارک گو تال نے ارشا فرمایا جی دیکھیں آگے بالاکم فلقاس حیات یا ہو سکتا کسی کے ذہن میں یہ آئے ایک بندہ تو مارا گیا قتل ہو گیا اب دوسرے کو قتل کر دے تو دو بندے دنیا سے ختم ہو جائیں گے میں یہ ذہن میں نہ آئے کسی کے یہ پریشانی نہ ہو بھی چلو ایک قتل ہو گیا تو دوسرے کو نہ مارا جائے کہیں ایک بندہ ختم ہوا اب دو ختم ہو جائیں گے تعالی نے شاہ نہ یہ دوسرے کو قتل کرنے میں تمہارا لیے زندگی ہے دوسرے کو قتل کرنے میں تمہارے لیے زندگی ہے جس نے ایک قتل کیا ہے تو بتایا ہاتھ کھلے ہوئے نہیں کھلے ہوئے ان کے اور بڑے بڑے جنہوں نے زیادہ قتل کیے نا جی وہ چھوٹ بھی جلدی جاتے ہیں کیونکہ ان کی کمر پر بڑے بڑے بزرگوں کا ہاتھ ہوتا ہے پاکستان کے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں سیاست دان کے میں کہہ رہا ہوں ان کے ہاتھ ہوتے ہیں ہاتھ جسے حضرت عبدัส زرداری صاحب جو ہیں, جو ہیں امیر المومنین ان کا بھی کام یہی ہے انہوں نے بھی بڑے بڑے بندے رکھے ہوئے مارنے کے لیے غذیر بلوچ اپ کے خادم تھا حضرت زرداری صاحب کو خادم تھا وہ اس لیے وہ بدعاشین کرتا تھا وہ ربتبارک وہ تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وعلکم فی القصاص حیات یا اول الالباب ما ہوئے ایک قاتل جو کو قتل کر تمہارے لیے اسی میں زندگی ہے اسی میں ملی. زندگی ملی. یہ نہ دیکھو کہ وہ مر رہا ہے دو بندے کم ہو جائیں گے کہ پہلے ہو گئے کہ اور ہو ایک کم ہو جائے گا میں نہ میں یہ کم ہوگا میں اس کی برکت سے باقی بچ جائیں گے جائیں نفع اس کے لیے بھی ہے کیونکہ یہ جاتے ہوئے ساری بات جب اسے ملی. لٹکانے کے لیے لے جائیں گے ملی. یا گردن اتارنے کے لیے لے جائیں گے ملی. یہ بھی توبہ کرے گا ہیں تنجید ایمان بھی کرے گا سارا کچھ کرے گا تجدید اسلام کرے گا قدمہ پڑے گا دوبارہ تو یہ بھی پاک ہو کے جائے گا یہاں سے گناہ اس کے سارے معاف ہو جائیں گے جو اس قتل کے متعلق تھے وہ سارے معاف ہو جائیں گے اس کے ہیں کیونکہ یہیں پہ اس نے سزا بھگت لی ہے آگے اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہے تو رب تبارک وطالع نے فرمایا کہ یہ مقتول کے لیے بھی قاتل کے قاتل جو قتل ہو رہا ہے اب وہ مقتول بننے جا رہا ہے اس کے لیے بھی بہتر ہے اور تمہارے لیے بھی زندگی ہے اس میں تم بھی بچ جاؤ گے رفت بارک وطال نے العلکم تتقون تاکہ تم باچی جاؤ تاکہ تم بچی جاؤ یہاں اس کے دو معنی بن سکتے ہیں کہ فرمایا کہ تم قاتل کو قتل کر دو اس میں تمہارے لیے زندگی ہے اس حکم پر عمل کرو گے تو تم پہرے بن جاؤ گے اور دوسرا معنی کہ ان لعلکم تتقون اس قاتل کو قتل کر دو تاکہ تم بچ جاؤ کیونکہ اس نے اج ایک کو قتل کیا ہے کلو کسی اور پہ کوٹ چڑھ جائے اور کو بھی مار دے رب تبارک ہوتا نہ اس اسی میں اس کو قتل کرنے میں تمہارے لیے زندگی ہے اب بتائیں یار یہاں پکڑ کے کسی قاتل کو دو بندوں کو جیل سے پکڑ کے سارے لوگوں کو وہاں جمع کر کے لٹکا دیا جائے تو بچائیں کتنے سارے قاتل جو ہیں وہ توبہ کر جائیں گے جتنے نئے پر توڑ رہے ہیں وہ بھی توبہ کر جائیں گے وہ بھی کسی کو قتل نہیں کریں گے ہے یا نہیں ایسا تو اس لئے یہ ضروری ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے نا جی اور یہاں پہ دیکھیں جو بندہ تبارک ہوتا کہ حکم پر عمل نہیں کرتا امام رازی رحمہ اللہ نے عدیش شریف قل فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں کہ کریم آ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا قیامت کے دن ایک حاکم کو لایا جائے گا आ, سو کوڑے بنتے تھے مولا مجھے تیرے بندے پر رحم آ گیا تھا رب بار کو تعالیٰ ارشا فرمائے گا میرے سے زیادہ میرے بندوں پر رہی میں تم میرے سے زیادہ مہربان ہو گئے میرے بندوں پر ربت کو تعالیٰ فرمائے گا اس حاکم کو پکڑ کے جہنم ڈال دیا جائے جہنم ڈال دیا جائے بتائیں یار جہاں سو کوڑے بنتے ہوں وہ ایک کوڑا کا کیا بنے گا یہاں تو می لارڈ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے بول اٹکا کے یہاں پہ بڑے بڑے کان سنائی پھر بھی کچھ نہیں دیتا تبارک بارہ کو حکم دکھائی نہیں دیتا انہیں تو کیا بنے گا ان کے ساتھ بتائیں جہاں کو بات کر دی جائے ان کی توہین ہو جاتی ہے رب تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ان کی یہ رفت بارک و تعالیٰ کے قرآن کے گستاخ ہے ہی یا نہیں رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے توہین کرنے والے ہیں یا نہیں یہ تو چار دن نہ کر لیں بدماشی ختم ہونے والی ہے ساری ہے یا نہیں ہاں لیکن یہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ رب کے فضل سے میں تو آج کل بڑا انجوائے کر رہا ہوں قسم خدا کی ہے یا نہیں رب تعلیم کے دین کے سب سے بڑے دشمن وہی ہیں جن کے پھول زیادہ لگے ہوئے لگتا ہے ایسے جیسے میاں اور ٹرک کا رہا ہے وہ سارے لگے ہوتے ہیں بتائیں تو بنیا ایسے کمی نہیں واقعی ہیں سارے ہاں رفت بار کو بتا رہا نہیں ارشاد اچھا کریما کلام عرشا میں ایک بندہ اور لایا جائے گا حاکم لایا جائے گا اور جس نے ایک کوڑا زیادہ مارا ہوگا ایک سو سے ایک سو ایک کوڑا مارا ہوگا رب بارے کو تعالی فرمائے ہاں بھائی نے ایک کوڑا زیادہ کیوں مارا ہے وہ کہے گا مولا اس لیے مارا ہے میں نے کہا تیرے حکم پہ صحیح تر عمل کر لوں رب تبارک و کو فرمائے گا جب میرا حکم سو کا تھا تو نہیں ایک زیادہ کیوں مارا رب فرمائے گا اسے بھی اٹھا کے جہنم ڈال دو وہ بھی جہنم جائے گا بتائیں تو پھر ان کا کیا بنے گا آج ظلم و تعدی کر رہے ہیں لوگوں پر ایمانداری میری بات ہے لوگوں پر اتنا ظلم بغیر کسی گناہ کے لوگ تیس تیس سالوں کو جیلوں میں پڑے ہوئے ہماری عدالت نے پچھلے دن ایک بندے کو رہا کیا ہے انہوں نے کہا اسے با... رہائی دے دیں, دیں, دیں پتہ وہ تو چار سال پہلے کے مر گئے سال پہلے مرا ہوا بندہ دفن کر دیا گیا عدالت نے اسے رہا کر دیا دی میں نے کہا یار کہاں کہاں تک تمہارا حکم چلتا ہے قبر میں پڑے ہوئے بندے کو رہا کر دیا تم رب تمہارے کو بتا رہے رشاف رائے دیکھیں یہاں جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ بیان ہو رہا ہے جی وسیعت کا کس چیز کا بیان ہو رہا ہے وسیعت کا, کا. کا یہ ذہن میں رہے جب تک ربت بارک وطار نے احکامات نہیں دیے تھے میراث کی تقسیم کے آگے آرہا ہے بیان ہوگا انشاءاللہ شاء جب تک وہ احکامات میراث کی تقسیم کے رب ربت بارکوطار نے حصے مقرر نہیں کیے تھے تب تک وصیت کرنی فرض تھی ہر بندے پر لازم تھا کہ وہ بندہ وسیعت لکھ کے سوئے, سوئے, سوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے یہ آبار نازل ہوئی نا میں کبھی بھی میں نے کوئی رات ایسی نہیں گزاری کہ میں وسیعت لکھ کے اپنے سرحانے کے نیچے رکھ کے نہ سوتا ہوں وسیعت لکھ کے رکھتے تھے کہ میرے فلاں کو اتنا دیے جائے فلاں کو اتنا دیا جائے کیونکہ ہوتا یہ تھا جب تو بندہ فوت ہو جاتا تو اس کی بیوی بی بچے جو ہیں وہی سارا کچھ دبا جاتے تھے اس کے والدین کو اس کے بھائی بہنوں کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے تو رفت بارک و نے فرمایا کہ وسیعت دو تم وسیعت کا حکم آگے کہ بندہ خود ہی لکھ کے دے جائے یہ اس کی سواب دیت کتنا کتنا دینا ہے رب تبارک وطالع نے وہ مبارک نازل کر کے اسے منسوخ فرما دیا اب حصے رب, رب, رب تبارک وطال نے خود بھی مقرر فرما دیے لیکن جا. یہ ذہن میں رہے کہ وسیعت جو ہے جو اب فرض نہیں رہی لیکن مستحب اب بھی ہے وہ تہائی میں کتنی میں تہائی میں مثال کے طور پر قریبی رشتے دار ہے لیکن وہ وارث نہیں ہے جیسے دادا ہے دادا وارث نہیں ہے دادا بارش نہیں ہے دادا وارث بنتا ہے جب بندے کا باپ زندہ نا دادا وارث نہیں بن سکتا دادا وارث بنے گا تب جب بندے کا باپ نہیں رہے گا جب بندے کا باپ نہیں رہے گا باپ چلا جائے دنیا سے رخصت ہو جائے نہ کرے تو پھر دادا وارث ہوگا اس طرح کر کے بیٹی ہے چھوٹی ہے اس کا نکاح کرنا تھا لیکن اس کا ابا نہیں ہے اب اس کا دادا کر سکتا ہے اس کا دادا کر سکتا ہے لیکن ابا بھی موجود ہے اس کے دادے نے باپ جو ہے اس کا ابا بن رہا ہے دادا نہیں بن رہا دادا بارش ضرور ہے ولی ضرور ہے لیکن ولی اب ہے جب تک کہ اس کا باپ زندہ ہے وہی بارش ہے اگر اس کا باپ نہ رہے تو پھر دادا وارش بنے گا تو اس صورت کے اندر اب بندے کا باپ بھی زندہ ہے تو بندہ فوت ہوتے ہوئے یہ وسیع کر سکتا ہے کہ میرے مال میں سے تہائی میں سے اتنا حصہ میرے دادا کو دے دینا مسئلہ اسی طرح کر کے پوتا ہے بیٹے کی موجودگی میں پوتا اپنے دادے کا وارث نہیں ہے پوتا اپنے دادے کا وارث سے نہیں ہے دادا دنیا سے جاتے ہوئے یہ کہہ جائے کہ جناب میرا جو یتیم پوتا ہے اس کو میرے مال میں سے اتنا اتنا دے دینا جی یہ بھی وصیت کر سکتا ہے اور اس طرح تہائی مال میں وسیعت کرنے کی اجازت ہے کر سکتا ہے بندہ نے نے وہی مبارک کے اندر بیان فرمائے رب تبارک فرمائے حضر حضر حضر میں والا قربین معروف ہے اگر کوئی مال چھوڑ جائے اتنا مال چھوڑ جائے کہ کے کے کفن دفن کے علاوہ مال کفن دفن پر مال خرچ کر لیا اس کے علاوہ مال بچ جائے تو اس کے تہائی میں وصیت کر سکتا ہے لیکن یہاں تو چونکہ کلی مال میں بصیت تھی تو اس لیے اسی تناظر میں اسے بیان کرتے ہیں رب تبارک تعارا نے ارشا فرمایا وہ وصیت کس کے لیے ہے وہ والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے رشتہ داروں کے لیے بال معروف نیکی, نیکی کی کی کے طریقے کے ساتھ یہ نہیں کہ کسی کو زیادہ کسی کو یہ فرض ہے پرہیزگاروں پر کن پر ہے پرہیزگاروں پر یہ فرض ہے کہ رفت بارک و تعالیٰ کے اس حکم کو عمل کریں اچھا جس بندے نے اور جو بندہ وسیعت سننے والا تھا، اگر وہی تبدیلی کر دے وسیع میں کسی بندے نے وسیعت کی تھی کسی کے ساتھ میں سامنے, سامنے. है? سامنے. है? وسیعت کی تھی کسی کے سامنے کہ یار یہ میرا مال جو ہے یہ اتنا اتنا فلاں فلاں کو دے دینا. دے دینا اب وہ جو ہے نا وہ جا کے جی دادا جی نے مجھے کہا تھا پانچ ہزار تم لڑنا باقی ن سو سو دے دیں یہ نہیں وہ تبدیلی کر رہا ہے وسیعت کے اندر رفتبار کو بتا نے ارشا فرمایا بدلا میں جو بندہ وسیعت کے اندر تبدیلی کر دے جس نے سنی تھی وہ وسیعت تو میں اس تبدیلی کا گناہ اسی پر ہی ہوگا کیونکہ, کیونکہ وسیعت جو اس نے کی تھی اب وہ وسیعت لے کے جائیں گے قاضی کے پاس کس کے پاس جائیں گے کاضی کے پاس جائیں گے وہ قاضی کو جا کے بتائیں گے جی یہ وسیعت ہوئی ہے ایسے ایسے مال بانٹنے کا حکم دیا تھا قاضی حکم جاری کرے گا ایسے ایسے مال بانٹ دیں ٹھیک ہے نا جی اب چونکہ جس نے وسیعت کی تھی اس نے بھی زیادتی نہیں کی تھی اور جو بانٹنے والا ہے اس نے بھی زیادتی نہیں کی زیادتی کس نے کی ہے جو وصیت سننے والا تھا اس نے ا کر گڑبڑ کی ہے اس نے ا کر اپنے لیے زیادہ کہہ دیا باقی کے لیے تھوڑا تھوڑا کہہ دیا تو اس صورت کے اندر رب تبارک وتعالیٰ نے فرمایا فانما اسمه على الذين يبدلونہ جنہوں نے وصیت کو تبديل کیا ہے وہ گنہگار ہیں نہ تو فیصلہ نافذ کرنے والا گنہگار لا لا لا لا ہے لا اور نہ ہی وہ بندہ گنہگار ہے جس نے وصیت کی تھی رب تبارک وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الله سمیع علیم بے والا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے بارشا فرمایا فمن موسن نو وہ نقصان کرے گا کسی کو زیادہ دے دے کسی کو تھوڑا دے دے گا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں جہاں پہ خوف وسیع کرنے والے کی طرف سے ظلم کا یا گنا کا تو فاصلہ فلا تو وہاں کو بندہ سلاح کر دے کیا کر دے اصلاح کر دے مثال کے طور پر کوئی بندہ دنیا سے جانے لگا تو اس نے کہا کہ میرے ماں باپ کو کچھ بھی نہیں دینا فلاں فلاں کو دے دینا اب یہاں پہ کوئی بندہ بصیت تبدیل کرتا ہے جس میں اس کے وارث کو بھی حق مل جائے اس کی ابا کو بھی مل جائے اس کی ماں کو بھی مل جائے قریبی رشتہ داروں کو بھی مل جائے جیسے دنیا سے جاتے ہوئے یہ کہا گیا کہ میرے ایک بیٹے کو زیادہ دے دینا دوسرے کو بالکل نہ دینا یا ایک کو سارا دے دینا اس طرح کہہ گیا بندہ تو یہاں پہ چونکہ ایک کا حق مارا جا رہا ہے تو یہاں پہ کوشش یہ کی جائے یہاں پہ وسیعت کر دی جائے وسیعت تبدیل کر دی جائے تاکہ اس کا کوئی بھی وارث جو ہے وہ محتاج نہ رہے سب کو حصہ مل جائے یہاں پہ تبدیلی کی اجازت ہے اگر وسیعت کرنے والا ہی گڑبڑ کر گیا ہے وسیعت کرنے والا ہی کہنا وہ کسی کو محروم کر گیا اور کسی کو مالداری کر گیا تو یہاں اس کی وسیعت نہیں مانی جائے گی یہاں پہ تبدیلی کر سکتے ہیں رفتار اب یہاں اب ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے جہاں پہ رب نے حصے مقرر کر دیے بشیر لے گا نظیر کو کچھ نہیں ملے گا یہ کیا طریقہ ہوا کئی سارے معاملات ہمارے ساتھوں نے پوچھا مجھے، ہاں جی وہ, وہ مظلوم بن رہے ہیں دیکھیں جی میرے ابا جی جاتے ہوئے کہا تھا سارا کچھ تم نہیں لینا اب میرا بھائی زور لگا رہا ہے میں کیا کروں میں نے کہا تو وہی کر جو رب نے قرآن میں فرمایا ہے کیا فرمایا رب نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہی کرو رب تبارک و تعالی نے یہ رشاہ دیکھیں فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا عِسْمَعَ عَلَيْهِ اگر اس نے ظلم و نزیادتی کی تھی تو اس صورت کے اندر کوئی اصلاح کر دے ان کے درمیان تو فَلَا عِسْمَعَ عَلَيْهِ تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے ان اللَّهَ غفور الرَّحِيمُ بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے